الرحمن الرحیم رحیم الحمد اللہ و رحمت اللہ محمد. <تضیح> رحم ورحم رحم ورحم موجود. تمام برادر کو مجھنے بارش کرتے ہیں ہمارے سلسلہ دراز کتاب دعوی شریف میں سے ان دعاؤں کے بارے میں جو دو سجوں کے بیچ میں بڑھ جاتی ہیں جی ان دعاؤں کا ایک مختصر تو یہ جی آپ لوگوں تک تمام دعاؤں کو پہنچ گیا آپ پرسوں برادر اشرف نہیں مقابل میں نے برتایا تھا ان تمام دعاؤں کا ایک دفعہ جو ہے ایک ساتھ جو ہے مختصر تجمے کے ساتھ بیان کیا جائے یا تجمے کے بغیر ان دعاؤں کو ایک دفعہ بیان کریں تو ہمیں یاد کرنے میں آسانی ہوگا تو اس برادر کی فرمائش پر پرا کرتے ہوئے میں آج ان دعاؤں کو مختصر صرف مختصر تجمے کے ساتھ صرف دعاؤں قابلوں کے مبارک تک پہنچاتا ہوں اور یہ ہمارے دعوت کا سلسلہ درد درد نمبر تریسٹھ ہے ہاں جی تو زور کے دعاؤں سے جو ہے شروع کرتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی دو سازوں کے بیچ میں ہاں جی ہر نماز کے دو سازوں کے بیچ میں جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں ان کا مختصر احاقہ جو ہے انشاءاللہ میں لکھ کے بھیجوں گا ابھی فی الحال لکھا ہوا تھا لکھنے لے کے اور انشاءاللہ میں لکھا ہوا بھی آپ لوگوں کو بھیجوں گا ایک انصفے پہ دو صفحے پہ اور ابھی پڑھ کے بھی آپ لوگوں کو بھیجوں گا تمام دعاؤں کا ایک مختصر خلاصہ تو حضور کے جو ہے چار رکت حرکت میں جو ہے پڑ جانے والی حرکت کے دو شدوں کے درمیان پڑ جانے والی دعائیں یہ ہیں زور کے پہلا کو دفیفہ میں یہ دعا پڑیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ربانہ عطمانہ نورانا وفر اللہ انََََََََََََََََََََ کا علا کلی شعین اے ہمارے رب عطم ہمارے رب ہمارے نور کو مکمل فرما عدملنا نور لنا نورنا اور ہمیں مغرت فرمائے تاخیر تو ہر چیز پر قدرت رہتا ہے انَََ الاک الشن غذیر ہاں جی دوسرے قدرو ظہر کی یہ جو ہے ربنا نفر علینا صبر و توفنا مسلمین ربنا ن رب عف علینا صبر صبرو ہمیں صبر عطا طرما و توفنا مسلمین اور ہمیں ہم فرمان برداری کے حالت میں موت دے, دے. تیرا سب تنظیم خم ہو کے ہمیں معت دیتے تیسرے کو دہی ہمیں یہ دعا پڑھیں ظہر کی رب فرور و تخیر الرحمین اے ہمارے رب ہمیں بخش دے ہم پر رحم پرما. اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے بہترین رحم کرنے والا چوتھی کو میں ظہر کی یہ دعاپڑے رب نفر النا خطا یانہ ربنا اے ہمارے پرو نگار اقلانہ ہمیں بہت دے خطا نا ہماری گناہوں کو یہ زہر کی چار دعائیں عصر کی دعائیں یہی چار دعائیں پہلے کوندے کے بعد جو ہیں پہلے دو رکعت کے دو کوندوں کے درمیان میں یہ دعا پڑے ربنا آمنا فاق اللہ رب بنا اے ہمارے رب آمنا ہم نے مان لایا فاف اللہ پسٹو ہمیں بس دے دوسرے کودے حفیع عصر کی یہ دعا پڑے ربنا و وقا فر انا سیات یہ ہمارے رب تو ہم سے ہمارے گناہوں کی پوشی فرما ہمارے گناہوں کو ہم سے مٹا دے تیشری کودہ واہ اثر کی یہ دھوپے رب ان انی مغلون فن تس رب ان مغلون فن ربی رب میرے رب بے شک میں شکست خودہ ہوں مغلو ہوں میری مدد فرما یعنی نشر تانے نفسم مالاؤ شیتھان کیا تھا ہوں میں مغلو ہوں شکست ہوتا ہوں تو میری مدد فرمائیں اور چوتھے کودہ اثر عصر کی یہ دعا پڑھیں وہ کہنا رب بنا ہمیں بچا لے اے ہمارے رب شر اور ماں کا زیتا ان تمام چیزوں کی شر اور نقصان سے جس کا تو نے فیصلہ کیا ہے کہ جس کو تو کیا فیصلہ ہے کی کہ یہ چیز نقصان پہنچانے والی ہے تو اس فیصلے میں آنے والے نقصان پہنچانے والی چیزوں کی شر سے اے اللہ تو ہماری حفاظت فرما ہمیں بچائے رکھ تو یہ عشر کی چار دعائیں ہیں جی چار رقط میں ایک ایک دعا دو شدوں کے درمیان معرف کی جو ہیں تین رقطوں کے جو ہیں ہر رقط میں دو شدوں کے درمیان پڑھ جانے والی دعائیں ہیں مغرب کے پہلا کون دیکھا ہوا پہلی رکت کے دو شدوں کے درمیان میں یہ دعا پڑے اللہ محدینہ ورزون اے اللہ ہمیں ہدایت فرما اور ہم ذات کے راستے بے ثابت قدم رہ اور ہمیں رزق عطا فرما ہاں ہر قسم کی بلائی اور فائدہ مند چیزیں عطا فرما دوسرے معارف کے دوسرے کودہ ہمیں یہ دھواں پڑے رعب بےغفی اللہ ور اے اللہ اے میرے رب رب اغفی اللہ ور ہمیں باس دے اور ہم پر رحم برما رب بےغفی اللہ ور اے میرے رب ہمیں باس دے اور ہم پر رحم برما معرب کے تیسرے قد خفیٰ میں یہ دھا پڑے ربنا خلصنا من عذاب القبر والنار ربنا نا ہمارے رب خلصنا ہمیں بچائے رکھے ہمیں چھٹکارا دے ہمیں نجات دے من عذاب القبر قبر کیا حساب سے ورنار اور جہنم کے حساب سے تو یہ معرب کی تین دعائیں ہیں عشاء کے قدِ خفیفہ کے جو ہیں پہلے قدا حفا کی دعا یہ ہے اللہم افتح لنا نہ بل خیر علّہ افتح لنا خیر ہمیں جو ہے خیر کے دروازے ہمارے لے کھول دے پر ہمارے لے نیکیوں کے راہیں کھول دے اللہ افتح لنا بلخیر دوسرے کو دیکھا بھائی ہمیں یہ زا پڑے علّہ بارک علینہ اللّہ بارک علین اے اللہ ہم پر بر, ہمیں برکت عطا فرما ہماری ہر چیز میں برکت عطا فرما عیشہ کی تیسرے کودہ ہے غمی دھوڑیں عبا نا تکبل منا ربن ہے منا اے میرے رب ہم سے ہمارے تمام چیزیں قبل فرما ہمارے دعائیں ہمارے نمازیں ہمارے عبادات سب کچھ قربت قبل فرما ہم ربنا ہے یہ شار دعا تکبل منا چوتھی گدہ ایشیا کے چوتھے کدا میں یہ دا پڑھے ہاں جی. چوتھے رگت کے دو سن درمیان توفنا ربنا ادھر ربنا نہ پڑھنا ضروری ہے رب بنا توفن مسلمینہ و الحق نہ بس علین رب ہمارے رب توفنا ن مسلمینہ میں مسلمان کی حالت میں ہمیں تیرے فرمان بردارى كى حالت میں موت دے فوت كرے اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ نیک وکاروں کے ساتھ ملحق کر دے ان کے ساتھ ہمیں شامل کر دیں کل قیمت میں اور صبح کے پہلا کوندہ ہمیں یہ دھا پڑے ہاں جی اللّہ وفلہ ورحمن واہ دین و آفن اللہ آفن علام اللہ, اللہ لنا ہمیں بخش دے اللہ تو ہمیں بخش دے ور ہم نے ہم پر رحم فرما وح ہمیں ہدایت فرما وافنا میں آفیت دن کے مصیبتوں اور بلاؤں سے آفید واف فنہ ہمارے گناہوں کو درگذر فرما ہم سے آف و درگزر فرما یہ صبح کے پہلے قودہ خلیفہ میں پڑھنے والی دعا ہے اللہ فلانہ لنا ہمنہ واہدینہ وعافنا آفن یہ دعا اور صبح کی جو ہے دوسری قودہ خلیفہ میں پڑھنے والی دعا یہ ہے اللّہ مہ دینہ ورژنہ لنا اللہمہ اللّہ اللہ علم حدن ہمیں حدایت فرما ہمیں سیدھے راستے کتاب رہنمائی فرما ہمیں سیدھے راستے پر ثابت قدم رکھ ورزوں نے ہمیں ہر رقم کی بلائی اور رزق و نعمتیں عطا فرما واغفر لنا اور ہمیں بخشتے تو یہ جو ہے مختصر دعائیں یہ جو چھوٹی چھوٹی دعائیں ہماری ہر دو رکت کے درمیان ہر دو سجدوں کے درمیان فرض نمازوں میں پڑھنے کے لیے امیر کمبیر علیہ رحمٰن ہمارا سر کے لیے یہ دعائیں دیا ہے تو ان دعاؤں کا جو ہے ہر نماز میں جو مخصوص دعائیں دے دیا یہ دعائیں آپ کو یاد ہو جائیں تو انہیں کیا پڑھنا بہتر ہے اگر کسی کو یہ دعائیں جا بجا ہو جائیں مثلا پہلی رکعت کے میں پہلی رگت کے دو سند جو دعا دیں وہ دوسرے میں پڑھ لیں دوسرے کی دعا پہلے میں پڑھ لیں تیسرے چوتھے میں آگے پیچھے ہو جائیں وہ ہاں جی اس سے آپ نماز کا کو حلن نہیں پہنچے گا اور اگر کسی کو یہ دعائیں یاد نہ ہو ہاں جی امریکہ میں میں نے یہ جو دو شادی میں چھوٹی چھوٹی دعائیں دیا ہے یہ دعائیں نہ ہو تو کوئی بھی ہاں جی مغفیرت کی دعائیں آپ پڑھ سکتے ہیں اللہ سے رحم کی اپیل ہو اس میں گناہوں کی باشش کی درخواست ہو اعمال کی قبولیت کی درخواست ہو اللہ سے رحمت کے نزول کا درخواست ہو جی کوئی بھی دعا اس میں نا جو ہے آپ کر سکتے ہیں البتہ عام طور پر ہر دعا کے شروع میں یا سب سے اللہ آتے ہیں یا رب بناتے ہیں اس سے شروع کرنے تو زیادہ ادب کا پہلو ہے کیونکہ قرآن جتنی بھی دعائیں ان کے شروع میں یا رب بنا ہے یا اللہ ہمہ یا اللہ تعالیٰ کے اسما الحسنہ میں سے کوئی اور اسم میں مبارک ان دعاوں کے شروع میں آیا ہے لہذا اداب دعا بھی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کوئی نہ کوئی اسما الحسنہ جو ہیں ان دعاؤں کے شروع میں پڑھ کر جو ہے پھر آپ دعا کریں گے تو وہ دعا قبول ہوتی ہے اس لیے جو ہمارے تمام دعاؤں میں شروع میں یا اللہ عمہ ہے یا ربنا ہے یا کوئی اسم اعظم ہے اس کے بعد شروع دعا کو شروع کر لیتے ہیں تو یہ دعاؤں کا مختصر خلاصہ جو میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا اور لکھا ہو بھی ان میں پوسٹ کر لوں گا آپ لوگوں کو ایک ہی دو صفحے پر تمام دعاؤں کو محتضہ تجمے کے ساتھ لکھا ہوا میں آپ کو انشاءاللہ شاء اللہ گا اور اس سے بھی آپ لوگ مدد لے سکتے ہیں جن کے بعد دعوت شریف نہ ہو پائیں میں ہے تو وہ اس سے آسانی سے یاد کر پائیں گے اللہ ہم سب کو ہمارے بزگان دین کی ان نورانی کتابوں کو اور دعاؤں کو پڑھ سمجھ کر پڑھنے کی معنی مفہوم کو سمجھ کر پڑھنے کی توفی عطا کرنا ادا نگر دعائیں جو ہیں کوئی بھی دعا ہو جو دعوت میں دیا ہوا دعا ہے کوئی بھی دعا ہے ان کے معنی مفہوم کو سمجھ کے پڑھنے میں ثواب زیادہ ہے ہاں جی چونکہ آپ کے اندر پھر جدیت آ جائے گا آپ وتل کے میں اللہ سے کیا چیز مان رہا ہوں ہاں تو ماننے کی کیفیت آ جائے گا اور اگر آپ کے معنی مفہوم کوئی بھی سامنے میں آ جائے تو پڑھنے کی کیفیت تو آئے گا ماننے کی کیفیت نہیں آ جائے گا تو پڑھنا الگ چیز ہے آ جان گرمی دعا کا پڑھنا الگ چیز سے دعا کا مانگنا الگ چیز ہے دعا مانگی ہیں دعا پڑھی نہیں جاتے ہاں جی دعا مانگی جاتی دعا جو ہے پڑھتے ہوئے مانگنے کی کیفیت آنا چاہیے آجزی آپ کے اندر آنا چاہیے خلوص آنا چاہیے اور معنی مفہوم کو سمجھ اس دعا کے جو معنی مفہوم ہے وہ اللہ سے مانگنا ہے آپ نے اللہ سے طلب کرنا ہے اس کے اندر جو بھی ہاں غلاموں کے بخشش کا سوال ہو یا اللہ سے رحم کی درخواست ہو یا اللہ سے رزق مانگے یا اللہ سے ہدایت مانگے یا اللہ سے توبے کی قبلیت کی درخواست کریں یا اللہ سے اعمال کی قبلیت کی درخواست کریں ہاں جی. یا اللہ سے جو ہے قبول سے جہنم سے نجات کی درخواست کریں یا اللہ سے محمد عالمحمد کی شفاعت کی درخواست کریں یا ہماری کسی بیماری کے لیے شفا اللہ سے طلب کریں ہاں یا دنیا حرت کی بلائیوں کے لیے دعا کریں کوئی بھی دعا جب آپ کریں گے تو اس کا معنی ہم سمجھ کر دعا کریں گے تو آپ کے اندر دعا کی کیفیت پیدا ہوا اور آپ مانگنے کے کی کیا فیصل ہوگا دعا کے مانگنے کے کی کیا فیصلہ آگا تو آج ہی آئے گا تو وہ دعا قبول ہوتے لیکن معنی معفہوم کچھ بھی سمجھ میں نہ آ جائے ویسے عربی میں کچھ پڑھ لے تو اس سے آپ کو چندان ہاتھ میں نہیں آتے لہٰذا نگر میں دعائیں جو ہم پڑھتے ہیں ان کا حد تعلیم کار کوشش کریں معنی مفہوم بھی سمجھنے کی معنی مفہوم سمجھ کر پھر دعا کے معنی مفہوم کا اپنے اللہ سے طلب کرنا ہے اپنے اللہ سے مانگنا ہے اور یہ بلگان دین کی دعاؤں کو ہم اس لیے پڑھتے ہیں کیونکہ اکثر تو انہوں نے ان دعاؤں کو قرآن سے کیا ہے ہاں یہ قرآن دعا یا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم خود سے نقل ہوا ہے تو ان اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں یہ کون کون سی چیزیں ہمارے لے کے القاون میں ضرورت ہیں دنیا میں ضرورت ہے اصل ضرورت ہے حقیقی ضرورتیں ان کے بارے میں دعائیں ہوئی ہیں تو ان دعاؤں کو پڑھنا زیادہ باعث ثواب اور باعث اور ہمارے اصل جو حقیقی مشکلات ہیں روحانی دنیا بھارت کی وہ حل ہو جائیں گے اس لیے ان دعاؤں کو پڑھنے میں زیادہ تحقیذ پہلو رکھتا ہے ان دعاؤں کو یاد کریں صحیح طریقے سے ہاں جی اور ان دعاؤں کے معنی مفہوم کو سمجھ کر یاد کرنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کے اندر دعا کی کیفیت آ جائے جی جی آئے اور اللہ تعالیٰ بھی آپ کی ان دعاؤں کو قبول کرے میری دعا اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان دعاؤں کے معنی مفہوم کو سمجھ کر پڑھتے رہنے کی توفیع تعلم آمین رب